بہت اشکال آئے گا اور ہمارا دین الحمدللہ ایک ضابطہ اور قانون کا دین ہے جو تمام لوگوں کے لیے دنیا کے لوگوں کے لیے آئی النا سنی رسول اللہ علیہ جمیل ہر ایک کے لیے پیارے رسول رسول ہیں اور ہر ایک کے لیے ان کا حکم ہے اور جب ہمیں ڈائریکشن حضرت عبداللہ بن عباس کی یہ ہدایت آپ کی حدیث سے ملتی ہے تو اس کا مانا یہ ہے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 کی اگر ایک شہر میں کہیں دیکھا گیا چاند تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے واجب ہے کہ روزہ رکھتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے کس بیس پر انہوں نے کہا جبکہ خود یعنی سو دو سو کلومیٹر پہنچنا بھی رات بھر میں مشکل ہو جاتا ہے خبر دینے کے لیے البتہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو ہے بہت ہی واضح ہے وہ کہتے ہیں جہاں چاند دیکھا گیا اور جہاں تک خبر پہنچ سکے اس دن اس تاریخ میں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 شکریہ جس طرح واضح ہے نا جی